یعنی بابرکش حضرت شاہست محمد الواس اب یعنیتوری طباب کار شوہ در فرشتوں بارنِ آخر و شاست چرو سے ضرورت پہ اور مزید قرآن عائد کرنے حوالے کا محتوسر تو حیات کی تی فن چہنانے کے تھن چپ کو شسبت ورنہ فرشتوں حوالے کا سج فن و فرشتہ چنم نخو نوری محلوقین خدا دعالم عمر الحی کا الطن چخت پہ محلوقین و نغاتی میں اقبال ظاہر اقبال پہ خدا سے تاقاد نحمت لیکن اللہ تعالیٰ جن کے جن کے چشمے بدسرت کھل چکا ہو قوم باطنی میں ڈول سننے نہ خدا سے کھولا پھر صاحب ہوت پھر سو لوں مذنبت پھر کبھی کھو انسانی شکلیں خون تھوت کبھی محتلف شکل لوں جیسا طرح پہ عمر کی باقی بہت شام بھی آئے سامنے پھر انسانی شکلیں جیسا ابراہیم فو لط قوم لط کا بالات پھر اس سے انسانی شکلوں زاہتے نے جیسے مکالموں میں بس ابراہیم لات ساخی بلادتِ خوشبری اور لوت انسانی شکل وانا فرشوں والی نو خدا میں امر الہ کا پیداثت بھی اور محلوقین اور خونات ظاہر میں اقبال مٹھومت پن اور لیکن خون وجود جت مسلم قرآن پاک نو بہت زیادہ آیات دی موضوع ورنہ حضرت شاشد محمد الواشف آپ سے فرشتہ ہوں باللہ جو عقدہ رکھنا واجب ہے دو کسل بغت کی وجب ہو لندغمن خرک واجب ان انتا تقریرہ ان الملائک تسماویت والی کا فرشتہ ہوں اور سے فرشوں اس کا عباد اللہ خدا دالم بند خدا عباد اللہ کے وجہ الدین چونکہ مشکل مکا وارا ہے قوم خدائے بوئندر در پسو سے سو سے بوئند دو بھرے قرآن مشکل <سؤال> مکہ خاص طور پر فرشتوں خدائی بوئندر خوں درسوں اور شریک رات آسوں دو بھرے خود حضرت شاط صاحب سے دیا کر دو صاف طور پر کیوں ہند کہ خون چند جو ہے بندن جس طرح ادا خدائے بندن میں تو خو خٔ بندن خدائے برین خدا سے الدن چُخ پہ معلوم کہ اباد اللہ خدا اندالم بندین عامل بی عمر اور خدا ہر حکمِ کا خون, خون عمل بھی ذرہ برابر خبر طاسپت ہے خبر ضرت سوئی کے برابر جو ہے خوں اللہ تعالی حکم میں فرمانی خومی بھی خن وال جون جی آکدہ جی سنکھوں خدائے بندین اور خدا گا حکم جی کا ذرہ برابر خواہاں خوں نافرمانی میں کو نورانی محلقین نفس غرا صف و شاہوات خوں اقلانی محلوق نوری محلوق ہن خوں صرف اور صرف خدان دعالم و بندگی بے ہندوت بن اور اعتاۃ و بندگی بے نو زندگی زندگی صرفات والولا والا و نے ذکر تن دوسرا دیا کہ آپساں واجب بن کہ خوں نظرو ولا عنوشا اور نر و مادہ کا خوں تصور میں فون زندگی تحلیق کے سلسلوں قونگی وجود پو تسلسل پو خدا میں امر الہی کا ہر فرشتہ ڈائریکٹ امر الہی کا خلق ہوئیں وانا خون اداں چوپو آتا ہوں کے سے پھیلائی ہوا ہے دے قسب خوں دے میں غراً جنات کن آتا ہوں زرعی کا پھیلا ہوا پی میاں بیوی زرعی کے تین نسل پر بڑائے لیکن فرشتوں دو مین فرشتوں امر الہی کا دن چپوت پی اور خون ہر خدا دالمِ حکمی کا الگ الگ خلاق واضبین اور خون الہلوقین اور خون خدای بندین اور خوں ہمیشہ خدا عالم ہر حکمی کا گالخون لچکل تھنہ دین خون سے ذرہ برابر خواصہ خدا ان دالمِ حکم خون سے خلاف ورزی میں واجبر اسی بارے میں حضرت شاست آپس وسل قادین وسفی عبادت تو بایا لین کچی سنگی سیکھا سا سب سے احتقاج آباد پہ چپو خدا الدعالمِ خوں بندین خوں خدائی ابو مین خدائی شریک میں بلکہ خدا میں عالم عبادت بندت پہ ہمیشہ اور خدائی ہر حکم کا لمبے دھر دبت پہ عمل بندت پر محلوق اے چکو خون ابو بو ذرب مت نر و مادہ اور خون نوری محلوقین خدا ام امر علحہ کا پیدا سفر بھی اور امن جارت مہلوکین خون بو ست بھی امر علحے کا پیدا سفر بھی نوری مہلوکن دے اقد وباد کو واضح دے دو جو ساستہ پہ خرید اسلامہ شعبین رزانہ مختصر عاقدہ فیسٹ واری اور سروس اور دی آخر تو روشنی نوں مطالعہ دوسرے امی ماموں سے خدا خل میں تھی کا عاجب غریب کر سو والا منسوب بینسن اور جس جی طرح ہارو تو مارو تیواری نوں سے مرحوم سو سے لیکن بارہ دیکھ ان کی سٹ کنی او سے نہ بندہ حقیر غریص نانی کا دیکھ کن خود گائی بلغار ڈونگ نوتے کاپ سے جیلسی نُھ با فخر مرحوم خوانگ سے جیسے سک ہو کہ قرانو ح مارو ترماں منندے باپ سکھ کہ بھائی جی حارو نہ مارو تو بوچائے خدا سکھوں خدا خون دنیا تو والی جو تو فو گناہی الزام <سؤال> تام فشتوں کا جو غدان میں آقد روشن چادب فرشتہ نوری مہلوکن خدا عشق گا حکم سے خلاف ورزی میبین ذریعے آقدہ یا پوانا واجب تھا دونتا فیصتوں چیک ہاں گناہ یاد پاتو محلوق کو نکاح انسان چیک خاتون برشن چیکا پھرتا عشق واد پہ وجہ سے خدا سے بےچین دیکھ میں آ کے دونوں خلاف محنت پلس ہارو مارواری قرآن خوریف کرن قرآن سے خلاف قرآن پاکی خدا الم خان صاحب کا سالم کو خاروۃ ماؤ اور خدا ان ذات پسی دے بابل میوں لکھن جادو اور لہسن تھال بن اور میوں زندگی خاں تباہ بھی انا میاں بے بن چتر سے سکھوں زندگی تباہ برباد بھی انا آ خداند عالمِ <سؤال> سے خون لا نجات بن ملا دے اس کا پھپھس سے تعفین ذرے قرآن سر حاط اس کا سے خدا سے مین لا خدا نے آزمائشن وہ نا گئے خدان لا جو ہے دیر شرپ و شنا جو کتنا جو عام سے نجات من ملان گئے خدا دعالم تعفر ذرے دفتہ سے خون حضرت ان مانا فدنتن گہت فر آزمائشن ذرے وہ میون نجات من ملا یہ سی جادو چیب نے بین چی بس دے نہ جادو چب سے چپ دے روس کرتا اور خوانز کھداں سے جادو کسی کے خلاف خدان بہن کدان سے گمراہ جانب ہو خدان صرف سیکھ آلپ سوچی اگر جادو بہس نہ دے جادو چک کتنا اجازت جو خدا اللہ نے ابا چک اور کدان جادو بیس ابھی جادو چک و بھرے جو ہیں دو خداں عمل بس اب کے کی خلاف جادو بیس کتنا بے بیوں الگ مبثر ہے چتماف ہو لیکن یہ قوم بہت سرکش کو منظم مزے شیخوں بے قوم تو خوں سی آ آ خون صاحب جادو بے ترخو سے الٹا کھون خیون چت فامی کوشش بس بین خدان العالم سے دیکھو کا پھر خود عذاب تھا نا خدا سے فریش ہوں قرآن خسن ہاروت ماروت خدا نے معمور فریشتا ان پاس خون کی ذمہ داری ایک شر سے نجات من ملا حافسط فرستہ جو کہ قرآن کی سر حایت میں آیا ہوا ہے تو سریح ہی قرآن خلاف گزاں سے عقیدۂ والا دے کرو جب قرآن قرآن عقیدہ خلاف قرآن سرحایت کے خلاف گزاں کر دو دوپے چوکو ناسط احمد بن فون تفو اور یعنی اسے آپ بھائی جو فرشتوں بن گزان اعتقاد یا کو واجبن کی کھوں خدا اللہ خدائی بند خدائی گزار بندین اور خدای گاہ حکم می کا یا یا یا یا کی سنکھوں خلاف ورزی میں بے زیرب کا آپ کو واجب و نہیں پھرستوں کے دِل الزام تعمیر قوم فرشتہ انسان زیروا دین خوں دو تفہ اللہ رو نوز اللہ نوض اللہ نوضب اللہ جو تحفہ عقد وسین خلاً پناہ سال وسن سوچی حق دین خو خدائے درگاہ تو خارب سور کر حق سے خور کا واجب ان خود توبہ تو اور دے آکدوں لو سے تو پہ تو باقی جو ہے اب خدا عالمِ فستوں جس طرح آزان اللہ سنتا ہے باقی عالم اسلامی اسلامیاتی شعبونی تو خدا عالم فشتوں میں ابدی کے مختلف سوالات کو فرستوں میں کل تعداد پر تعمیر خدان العلم خواہاں قرآن کے سلمت کے فہستوں تعداد پر خدا العلم ذات پہ پسند اور مگر خری غذات پر سول آدوش نے آغاہ وجہ دولپتوت خری امبیاں خرینہ خورے نا خاص نان نونین نا. اماں خدائے فرشتوں تعداد پر سام تبدیت و غذا دوستہ سمت اور پھر خدائی دے چار مقرر فرشتوں دون فریش و ہندوں خدان دعالم اللہ نشی ذمہ داری پنجو جسان غذا کو انگامی کے سے غتی سے اور دونوں چار چوک و فرشتہ دونوں چکو حضرت جبراعیل علیہ السلام اور نیس رض حضرت میکایل علیہ السلام عاصم رض حضرت عزرائیل علیہ السلام جس جی رض حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتہ فضی اللہ خدا علیہ میں چار مقررہ فرشتہ حضرت کون ذمہ داریوں چینج ب نظرتِ حضرت اجبرایل علیہ السلام ذمہ داری انسان کو نہدایت بھری خدا انعالم اللہ اور وہی لاہی خوروں سے امبیا کو نقل و مبارک تاتھن چبت وہ اور جو حضرت حق پہ ذیورالظمداری یسخ چنانچی قرآن مجید اور تمام آسمانی سہوکن حضرت ذیور زیور علی زریکہ امبیا علیہ السلامی کا نازل وسخ اور علم لاہی امبیا کنتا تھن چپت پہ ذمہ داری حضرت جبرا علیہ السلام تو السک جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی علم سالس اور علم اللہ بندوۃ تھن چپی وسلمِنس اور خدا عالم علیہ مقرر ترین فرثنۂ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور قرآن پاغن متعدد آیات کنین اوسط کے نظر ابھی ہے رح العام <سؤال> اور رح العامین ذریکہ لینگے حبیف یہ رسنِ حافصطحفرِ اور جبراََ السلم قرآن اوشید تو جبریل الضریکہ لینگ حبیب جو قرآن پر رس کا رسن فیگ حفصافر اور جبری اللہ قرآن اللہ و شدید القوا ذرِ بہت ہی طاقتور خدافی امین فرصت خدا سے خلاصۃ قرآن پاغ ن جبر الامین علیہ السلام اور سامو پیامر فیاب السل بھی ہو سکتے جیوری علامین فیاپو کے اصلی شکل ان پیامبر سے دو مرتبہ چکم راج موقع دفاع خلف اللہ تھوفن قرآنِ آیات کو نوشن اور حضرت میکائل جو ہے خفیہپ و اللہ تعالیٰ رولانہ بندوں تک رزق ہون چپی خفیہف کا ذمہ داری ہے تمام بندوں کا رزق ہو چپ ذمہ داری اللہ تعالیٰ رولانہ حضرت اور حضرت اضرائل جو ہے اللّہ تعالیٰ حکمِ کا بندونِ رح کا وضبح کا خود معمور بن مض جب انسانی زندگی خلا خدا سار انسان نے معین دن چمنیت معین دن بچم بنا اضرا الاپو خوشی انسانی رخ پوتر گینت ان سے اللہ ہیں درگاہیں سپون بیت تو دی ذمہ داری ہو حتر میں ذمہ داری حضرت اضراحل فافت بارہ حضرت اضراحل فیاپو آخو خدائی نیک بند ولا لو نورانی شکلوں سے خوشی رخ کاغذ بدرت آرام سے پیار سے محبت سے اور خدای کافر کن فاسق و فاجر می اللہ ظالم وسد می اللہ لکھن خوفناک شکل نو سے روح قابض کابرت جس طرح حدیث محسد حضرت ابراہیم علیہ السلام سیرنچن جبری اضرائی قسل میں یا ازرائیل یانگ کافر کنلا قوم شافنگ میں والے <سؤال> آنچی شکل چی اومن فاصق و فاجر میں ازرائیل قصر میں ابراہیم کثر میں تاکہ مضمئن وا پھر آنچی ہر دے شکل بچن الطنز تو حضرت اضرائی سے دے صورت پہ جس میں کافر فاصق فاجر قبض میں دے شکل بنو حضرت ابراہیم سامن ظاہر ہوا چین حضرت ابراہیم یام الخرے کے ٹرسف ٹوس فوس دینا شان من دینا حضرت ابراہیمی سے اضرائل خطاب سے اضرائل کافر کن لفاسق فاضر کن یا چاہ سزا مت پا یا سورت پہ خطرناک شکل بھی نتھوم تن سا کافی کی دیت. مدال سکو انسانی اعمال صحیح متنا دار صحیح میں زندگی وجوری وغیرہ سو سے نکال چکے نہ دمی اللہ شفاف لہسنہ ٹاٹا کت بن شفاف نی امبے امب مرائے اور حضرت اسرافی لفاپو کا سلخیا بھی ذمہ داری وحمت اجالہ سورف ہونے کا ذمہ دار ہے خدا ذمہ داری کی تانسیت کہ لہسنا ٹا ٹاٹا کسکت چپ شمت پت بھی خوف اللہ ایسا کوئی وسیلہ ذریعہ منیت دو ذریعہ اور خوفیا حکم پہ انتظاریت اور خداً عالم نامی سے کُل حکوم و من خوشی اس ٹاٹا اسکار فیومت پہلا ٹاٹا اسکار شوق کا دنیا کی تمام زیر و کلمل کن و کنگام شذبت پہلی بار خدائے سن کے پاینات دی تمام حاضر و گام میں شذبت اور نظام کائنات درہم برہمت دیکھنے دنیا ایک پلین وسیع میدان بن جاتے ہیں اور دنیا پہاڑ میں رائے کی طرف دنیا پھیلائی وت بالی دانہ چھپو دنیا ایک پلین میدان وت گاہک اس میں ٹوکڑو میں قرآن عائد کو نیند کرو اور صاف سفر واضح دو ابال یا کچھ عرصہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ ہی جانتے ہیں یا اس رافی اللہ حکمت یا دوبارہ صرف ہوں کا ذر یا دے ٹاٹا اس خط دنیا کو خوشی نانی کے تھن چک بنی امبود اسخت پو ج وال تمام ماضی روح گامہ یا دوبارہ زندہ ود اور تمام محلوقات زندہ سنسن میزان حشر نگامہ جمع اور اللہ تعالیٰ حضوری حساب کتابی خرید تمام محلوق حاضر وت دی شجخون فہرستوں بارنگ تدبی دی عظیم چار فرستوں میں ذمہ داریوں اور دو علاوہ فرستوں جی میں یہاں چیز ذمہ داریوں قرآن پاگن و شرینوں اور اصول زگادینوں بیان پی دان سنس تو قرآن پاگن فہرستوں جو علاوہ یہاں سن میں ذمہ داری بیان سو سد دونی این خون جمع دارین این شک فریشتون خدا فریشتون جو من خدا دارمی مقرر فریشتا اور خون جو ہر کس کی گناه سین این خون من ازدار اور خون خدا دارمی ہر حکمی کا عمل بیندو بد پی بی خدای درگاهن لیشن مکرم اور محترم محلوقن قرآنیات کن خدا قسل بند بل عباد و مکرمون خون خدای درگاهن خون لعزت سونسید پی محلوقن لا یس بے خون ہو سے خدا آج کل بھی حکم نا ذرا برابر خون سے دیکھنا آگے خوں مرغل بھی وہ بھی امر یا ملون اور خوں خدائی ہر حکمی کا عمل بے خریدے قرآن آتمن سراط نمبر سے تعصف خدا سے خوں جب کا فضلت بحند حدو کے علاوہ پھر اس دباً بیت کے اللہ تعالیٰ کھو ہمیشہ خدان میں عبادت بھی ان خوں گا میں تقبر میں اور کھو ہمیشہ خدا دالم اور اور ہمیشہ عبادت الہین جغت اور خوں للت پہ گل بے چاس میں درد خدا سے سورہ سورۂ امبیابر انیس منع دہ لائے اس تقبر عائن عبادتی خداندال <سؤال> حضور انگل فرستوں خدان دال میں عبادت بے لقسنگ خدا لفشت بے لقسین خدائے درگاہ آجزی بے لقسن خون الگ القلچس ولا یس تحسر اور خون دن خون اللہ خون سستی اور تھکاوٹ سہوت اور فہرستوں میں یم جی کائنات لسکن خون سے تدبیر بھت نظام چلائے بھی خدا میں حکمی کا جیسا قرآنی نو قرآنِ سرائے نازیاتی آج نمبر پانچ فل مدبرات عمرہ یعنی حکم حکمِ لاہق خون کائناتی تدبیر بھی کائنات لسکن خون سے چلائے بت حکمِ کا یا ان گروہ کسی انسانی غذا بمل <سؤال> گنی کھون سے نگرانی بیت جس طرح کرام رام الکاتب جو دو فرشتے ہیں چک و ٹران لک بو خن الران فرست و سنگتی نور الرسن بیت اور خین فرست سنگتی غنی الرسن کا عمر بیت اور نہ کم نہ زیادہ چنانچہ سر الفطارمبر دس خداندعلم کے سلم قرآن پاغن وَََََََََََََََََََ نہ علہم اللہ کرامن کا دن بے شک ہر انسانی پر جو ہے خدا نالم اللہ دو مکرم فرشتے یوت کہ کھوسی خون جو ہے, ہے نورو اور غنی لسکن گاما خمر بیت تو مکرم فرشتے انسانی حفاظت فرساں اور خوں انسانی وعادت پہ نرو غنی لسکن گامہ سن خمربیت اور جو عمل کا جو فرصوس یا نگہ رضبیات پہ نور الرزہ عمر بد الخین فرصوس یا ننگ ریات سی پہ غنی لذکی عمر بید اور بلقم الگ نامہ عمل عنوانِ کا خدان دعم درگاہ نُتِ حضور اللہ تحت اور مدان لذر اللہ آپ کے یہاں پڑھو کھی عمل پہ اور کری فیصلو خیاو خود بزر اور شرشتوں ایک روشگون سے انسان ناگوار حوادثات کن اور دو راسٹوں اور خطرات کن شنگوم کا جی خدان العالم معمور آس چرانچی قرآن و خدا العالم اسرام عید نمبر اکسٹمت یورسل علیکم حفظت حتم الموت تو رسنا کسلمیت <سلازم> کی خدا العلم جو ہے وہ تم پر نگاہ وان ہے خدا العالم سے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے تو ہمارے بیچے ہوئے فرصے اس کے روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کھوتا ہی نہیں کرتے یعنی یعنی کہ موت اومن عمان پگامت فرشتوں سے غتی حفاظت بے دبت فرشتوں کے کی ذمہ داری دوت کی خدا العالم سے یعنی موت اومن پگغام غاتی حفاظت بےند بھی موت و حوالد نے موتی فرشۂ سے غتی فرشتوں میں جنگ و دو خدا تعالم <سؤال> حکمی کا جنگ کو نی نمن کو نا مشکلات سو فالکھوں رحبہ لفافتہ چرانچی جیسے جنگ بدر باری خدا سے قرآن آیت نوں ایسے تین ہزار فوج کے تھے رخ لنگا لفافتہ دریں یو تو جنگ ہن نبارث خدا سے غیضتی رخ فری فرشوں اچھا ہزاروں تعدادی حفص تعنظرے تو چنا جدگا خدا عالم سے سرِ احزاب آئی نمبر انوت کی نسکر و نعمت اللّہ علیہم جو طالبانومن کُ الخد سے خدا عالم سے نعمت پر یاد بس نام انسان جات کم جنود فارسل علیکم ریحن و جنود اللہ ہاں جی نا جو ہے خدان دشمن اسحاط طرف سے نہ محاصرہ یا نہ ویسے کھیتی روکھ لا گیس نمینہ ٹاٹا لم کھاپ سے تاش گیسے خدان اللہ دشمن توہ برباد اور دین لشکر کے جی تاس کی خدان دو متھوں پھیل پہ تو دن لشکر پہ خدا متھوں پھل لشکر پہ پھر جنگ احضاب حساں خاندان انسان خدا سے خوش طالبان محنت کی مسلمان محاصرہ وساس آخر خدا سے ٹاٹا لوں چی طوفان ہوں دشمن کن اور خون شور بھی مجبور سن آب و آب و سبھیان اور خیپوری غورف تمام احزاب کن اور خدا زبان بن دیں گے فہرستوں سے بین بین دنگ نیسی سانتا دشمن کن کن و خوف تعملہ اور خوں دین شور والا شور چھو پلا تو جب اسی طرح جنگ بدری آیات کو نساں اور بہت بھی بہت سے جنگ کنی نو سے کن ننوں خدا عالم سے خود فہرستوں تا سے مومن کو اللہ جنگ رحم صد اور قرآن مسلمہ یات کنین اور ستمران تفصیل کا مان جی موقع کا بین احمد اور یوں فرستوں دو خدا سے اچھا سرکش خدای نافرمان کافر قوم کن تباہ و خدا سے فرستوں قوم میں لوت کے تافی فرستوں تو مختلف اقوام کو ان تباہ برباد اللہ خدا سے نمن فرصتون حفتہ اور قون تباہ و برباد قوم لودکا عذاب تحفظ فرست قرآن پاک آیات روشنی قو انسانی شکنی حضرت ابراہیم صحتِ ابراہیم صحیح ساط ابراہیم اللہ آخر فاپ المیگی خوشبرمن قرآنِ روشن طاربان حضرت ساغی خوشور منفن دب اللہ قون کا کافی مکالمہ سمجھ ز نکوں کو ملو دیگا سا خواب تا میرے فون ابراہیم کا سلم دین و لوس آئے ذرے تو سلمس بن دے انسو مومنس واہر بدوا میں سے لوت علیہ السلام خل پلاؤ میں سے ایک آمتہ برباد بن ذرے قرآن یات بن ذکر سون ست اور چنا جی جو ہے قرآن سردین جات رسول و نا لوتن سب نام سنگائے سے لوت اس ذلو من خوب حاف ال تکلیف سوس البتہ جو ہے کافی تفصیلۃ تو لطف لکھوں پھیاپون انسانی شکلیں سن و خوبصورت جوان کن شکلیں نو او منحطل خوری قوم پوئی بےمانی پتہیت پا خون نفسی چاہت کن چنجوت پہ آپ مہمان کن تو خوشی خود فیا شیخ وصل میں یا لط یا انج مج خز فرشت میں جی قوم بتوا ہو بار وانا بس سنی کچھ ہے گل بن یہاں سی اری آال پر نامی کھتے سوائے اِری دے عظوں کو پھانسوں اور غذف عضوں کو اپی وہ باقی اگامہ عام کھتے یہاں خاموشی کے شاہر نے باہر بھی ہوں میں سے یہ شاہ پر توا برواد بنجت اور قرآنِ یاطفی نوشت خدان دعم دِ شاہ پر بالکل اور چقرد عالیہ احاط صافی لہٰقرآن یاطفیت اور پھر کیوں ایک ہفتہ مسلسل پتھروں کی بارش برس آیا اور دہ باسی بالکل ملے امی بس بات تو یہ جی تو مختلف قوم کو انتباہ میں آلات خدا سے فرشتہ ہوں حفظت اور فرشتہ ہوں ایک گروہ سے جو ہے اور فرشتہ جو ہے اے روح انسان کو مومن کو اللہ خوشِ و خوش خبری من ملا خلا امت فرشون گروہ سے چرانچرات کو نہایت کر عمد کی انَ اللہ دین قل اللہ چھت کے دے خدا سے زبانے کا حضرت دل جان سے کہیں گئی سخنا چدا اندرے اور یوی کا خون استحکامت بھی زندگی بر خدائی اطاۃ تو بندگین خون سے رغال چہت رغل چہ دے مسلس و فرشتوں ببد بب لا قو حرت مراحل کل فن خون بہ شرط بنت اللہ لا تح خاف و اللہ تحظن خیاں جکھ مسی خیاں مسم گا خوف واشد مسوم خب شروع و بال جنت التِ کن تم اور خیال الخوشبری ان دے بحث پوئی کہ یو و خدا الخدا سے وعدہ بن چت اور خیال دِ بحث بشرط بنو اور جِکھ مسجد اللہ فرشت سے مومن اللہ شل اور غرو سکھ پھر مومن کو اللہ شو لا اچھا خون خوں یہ دونوں منگل تھپڑ لو لوگ پہ ماریں گے اور ان کو لہ سن سختی کا جھڑکتے ہوئے آخرات اللہ شی والا اور تو دے گوشتوں اندی تو اللہ کا ظالم فاسق و فاجر می اللہ شی خون لا تغلیف تنملہ خون لا عجیل تنملا خونلہ مار پیٹی فری اجیل تن ملا خون لا, ملا، خون لا دی وخون دو دوخر نازل بل چنانج جی قرآنِ نصورۂ محمد عید سنگھت فقح فیضا طبافت حم الملۂ وجوہ و ادبہ دیوالی کافر کن لحی کی, کی فرشتوں سے رخ قابس بیا لغت ترحال کی خون اَ دونگ کُنی تیاغت اور خونگ پوش کنیکانگت تو فرستوں نے خوشی کا خو معموریت اور فرستوں کی گو روشی کے معموریت دا اچھا دو ذاخہ معمولیت اور دوزا اللہ سزا تعمیر کا خو معموریت و وما جلنا صابن ناری اللہ ملائکہ خدا قسم لیں گے ایسی جہنمی کا معمویت پتہ محلکن فرستوں میں ایسی مغرال السیت فرستوں جہنمی اللہ جہنم آزاد تامہ لیں گے ایسی بحیش دار جہنمی دار رغوں سن دونوں دکھا سا غار سنگی سن سے فیشتہ کراتا یہ تو بے بہشی سان اچھا غیر کا اور بہشی مومن کن اللہ سلام بھی اللہ خون خدمت بھی اللہ فیشتہ معمولت مومن کن نامے سان بحثین داخل وان فون امت فرطو امت خون سلام بندرت چنان چرانعت سلام علیکم بے معبر تم فنی ما اقبردار فیشو سلام کن بن سو سکے درد نسلام بدوشی دے آخرت انعام کن ذرے خدا انعامات کن کھولم بہ شرط سزوت انعامات کن بدن تع تھوت بہشن تو فیشت مختلف ذمہ ایک تو کے علاوہ فرشتوں ایک تو حامل نرشیلا ہوں اور یہاں سے فرشتوں خون سے مومن کو دعا بن شاء ص اللہ تیم اخرت حاقی خاص طور پر مومن عائد نمبر جو پانچ چوبیس پاری نو سور مومن دل, دل سرو <coughs> سورفر سجبین جو عائد نمبر سات کے عائد نمبر نو تک وہ فرستوں سے بھی آتی دعا پہ پورا مجموعہ سے بڑا خوبصورت جامعہ درغازی آت کن سید اللہ تجمت میں چونکہ جامعت وجہ سے کا تو فرشتوں میں جو اللہ سے سلمت اللہ عارشہ دہ فرشتوں یا کہ خدا سے عرشِ لاہی و خدا سے خریت من اور منحو لہو اور دیا شاہی اطراف خوں سے خدا یو سب بیہون بھی ہمدرب بن سخ تہذبی و تحریر اور حمد بن خوں مشغولیت پیو منون وہی اور خوں میں دعالم صحمزاد پک خوں پکا ایمانیت اور دین آگے غوط و یا صافر اور دی فرشتوں سے مغفرت سلندرت بخش سلند لل لذین آمن دس خدا ایمان کیوں سلخون خدا اندالم درگاہوں بخش سلند دین آگے خون دعائیںیراگر خد درگاہیں لاپا لیندیو جگہ مومن جو بس مومن اے ای ایمان امان اللہ خدان دالم درگاہ خدائے فریشوں درگاہیں تام مقام منزلات خون دعا پہ بڑا خوبصورت خون دعائیں سر میں رب لے لیں گے شپہ وسیع تلشین رحمتہ و, رحمت و علم رحمت پہ کائنات ویرو ہری علم پر کائنات ہر چیز کا خیات فخرجینت تاب و خدایا یاں بخش بھی سی بندوں بندولا کی خدا طو طائب سون ست و طباء و صویل کا اور یری لمبنگ ڈلسط یا اسکل بھی حکم کن عمل بند وکیم عذاب الجہم خدایہ یاں خون جہن میں مشد یا خونج شد یا خون ربنا بنا لیں گی سخ سخنا گئی سخ نشپا وادل ہم یہاں یعنی مومن کن داخل وسط جنات عاد نیل لاتے واد بحیش کن کہ یہاں یعنی سے وعدہ ویسے امن صلاحہ اور خوں میں یمبو یمبو خومن صلاح میں نبا ہم وضوا جم ہیں اور دی مومن پن یم بوبو خو سالے آتون خو سالے آتا پون خو سالے اظو کن اور خو سالے اولاد گامہ سن یا اللہ یا دیش پہ داخل بیت یعنی دِن صرف بندے سالے مومن پتہ حاقن خواب عامت بلکہ خون مربو جت آ تاؤن کھے اولاد کن کھے ازون کن دون سا سالے ہین مسلمان ہیں نو حاک سا خوش آبت یا اللہ کومبو دی سالے مومن پن ہمبو خوشالیاتوں خواہ قن خولادن غاملش اور خوش میں داخل بھی نگا ان تنازع الحکیم میں چی ہر چیز کا غلبات ہی کو مزید دعابت وقی ہوں سیاحت خدا یا خون جہنمی ہر اذابش من تقیات فقط رحیم تو شکی گے آنکھ کا رحم سفن اور آئی خونص الکہ فوز العظیم اور دیو و چند بننا بحثن و خوج سوچ جہان عذاب سے خدا سے سننا اور خوب بحث داخل بہتنا دیو خرکھ سے نہ چھو فرشتوں سے حقمیات دعائیں فنگ المجن سو اللہ تعالی محلقن بند مومنی کے تام تے صالح بندوں و خوں محبت بند پو تو فرشتوں جی جامع خوبصورت دعا سرمن جہنانے کا تھنچس فنگا ایک دعابت خدا اللہ عری نبی رحمت اسکلفی عری قرآن و حد پی ابو گاندھی نلطنفی صحم اللہ صحیح معرفت سو سنگ اللہ صحیح آقے جی کا زندگی تو بس آمین عرب